بسم اللہ الرحمن الرحیم قسم الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي الى الله والله يسمع تحاوركما ان الله سميع وبصير یقینا وارد اعلی تعالی و انا زنانا کہ بحث کو استاد سراب بارخا نہیں بلکہ گلہ پیش کو لا اللہ تعالی تام اللہ تعالیم یقین ا قسانچ زہار کینس تا سنا خپلو بی بیانو سرام نری نریضا بی بیان دی دی نری دی نریدی من دی مگر ہا سو چدی زی گولی یقینن داخل اکو این نا کار خبرو درو او یقینن لا خا ما خا ما فگون کے بخون گمنے والذین یظاہرون من نساء ثم یعودون لما قالو تحریر میں قبل تماسام آزون خبیر ناک سانچ زہار کی رکھ پلو زنانو سرام دیا واپس کی ماتو دا خبر تچی ویلیم دبانے زا دول دیوسٹ مخ کے دے دیکھی دی دی دلو دکھ دے خاون دی اللہ تعالی آستا من سیتاست فملیامو شہر میم کبلو چھ می مرئی لبانے د نیولدی دے تو لوبسے مکلو خا فمن لم مو سی نسکی نام سو شیاس دروجم نلریم دوان خوراك ور کول دیش به تم مسکی نان ندام لانے کلتومن بالاه ور رسوله وتلک حدود الله ولل کافرین عذاب الییم دا حکم دی پاوے ش تا سیمان لرے پالاو دا ور رسول او دا اللہ تعالی پلیری دی تڑلی او کافران دا پارا عذاب دے دلناک خلاف نیو کان زلنا آیاتیم بئی نال کافری نا جا محم آ یقین واضح تون او کافران دا پار عذاب دے رسوا گنگے یوم یبعثوم اللہ جمیعن فیونبہم بماملوم فاورز چلنا برا پور تکی داٹو نو خبر بور کی دی را پائے ملون ان چھریکڑیویم احصا اللہ و نسو اللہ علا کل شین را گیر اللہ ددی دا ملونا پخبر لمکے و دیر کرے دا آئی لرا اللہ تلا پار سیز حاضر ناظر رہے علم تران اللہ یعلم ما فی السماوات و ما فی لغم آئین نگولے تر یقینن اللہ علم نے پائے سیزنوں چیزمانوں کے عوبار کی پائے چیزم کا کیم ما یکون من نجوہ سلاسد ان اللہ ہوا رعب اہم اولامساد نی درو کسانو مگر اللہ سلوریم ان پیزو کسانو مگر اللہ اکثر علا ہوا کم ددین زیاد د مگر اللہ اور سر کم نئی جریم نبیو سمنالیم خبر وی لائے پارسیم نوتنا جاؤ نیلس میں رسول آئنگا سامتا من کڑ جرگونا وام راگر ہاتا من شی رو جرگونا فرم رسو او, او, او کبھی تالراجی سلام کئی تا دری کا سلام نہائے خبروں جہنونا وی دجان داحلی با تاج یا مندا تجلات اے ایمان او کلی چې جرگ کو دمه کوے جررگې بکنا او پهزو مو پنا فرمانے د رسول او جری کوے پننی کې او بخوا سرم یره کوے خاص دله ن غذااد چغته ب تاسو جم کی ش ان مننجوا من نه شط حس لذنا منو والیسب رم ش الله ب الله وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوْكَ لِلْمَوْمِنُونَ یقیناً <تصفح> دراج جرگید شیطان درطرف ندین دیل پاراچ غمجن کی ایمان وادو دران خونل دی زرغ سون کی دی تاہز زرر مگر پیزن دالان خاص پالا دی زانس پاری ایمان روڑن کی یا او سن کے نو زیب ریک دے اللہ بفراخی در کی او کلی چې تو رشي دريې پاسنو پااسیم یر ف الله ل نامو من کوم وال الذي نو پاسے اللہ منکم دل نیل مداجات پ تخی الله کسان درائے چې من را وړے کسان ل راشي اور ک شورو تلم پډیرو مررتوم والله بما عملو نه اللہ تعالی باے کارونوں سے داسو کو اے خبردار یا ایہو الذین آمنو اذا ناجیتم الرسول فقد بین یداین نجعکم صدقاً ذالک خیرلکم و اظهر فایلم تجدو فین اللہ غفور رحیم ایمان والوں کلچی جرجک اے رسول صراح نو مقید جرگی دا سدا کا داورکار دیتا پاک ان کے منا فقت میں تاسو سشین یقین اللہ رے بخن ان کے رحم کو ان کے آش فق تم تو فاک مسلطواتے گئے مخیرو سدقی نکل چن کویتا سدا کار اور سبانے حکم کی نو پابندی دمانز کو او زکات ور کو او تاوی داری کو ہے رسول اللہ والله خبر دار ہیں پائے کارونی کی تاصیق ہے فلم تر الذین تولوا قوما غضب الله علیہم ما هم منکم ولا منهم یحلفون علی الكذب وهم يعلمون ہاں یہ قرائے کسان ہوتا ہے جمعہ کی ف دوستاں کی ہدایت قوم سراں کی غضب کہیں لا پائی نری دی ساں سنا دی دائن او قسموں نے کی دی بدروغ و حالا خ پوئی گی عبد اللہ لہم مذابن شدیدا ان نسام گن یاملون کار کڑے لاکھ دی دبار عذاب س یقیناً دی بد دہا کارنا چریئے کیم اتخذو ایمانہم جنتاً فصدواً سبیل اللہ فلہم عذاب مہین گرزو لی قسمون اخ پر ڈال منشو دید اللہ دلالنا دید پارا عذاب دیس فکون کے لن تغنی آنہم اموالہم ولا اولادوں من اللہ شیعہم اولئیک اصحاب نارے ہم فیہا خالدون اجرے دفا ونکی ددین امالون ددین اولاد ددین دا طرفنا ایس مصیبت دا کسانو والدی دی ببائی کامی شہیم یوم یباسهم اللہ جمیعا فیحلفون له کما یحلفون لکم ویحسبونا انہم علا شہیم اللہ پاور بکی اللہ دی ٹولر ندی بقس منقطع او گمان بقیدی چریدی پیو کاغذ فہر خبر سے یقین دی خاص دی دروجندی استح مزالئی مشانو فانسا ذکر اللہ اولئیک حضب الشیطانی علا ان حضب الشیطانی هم الخاسرون غلا بکڑے بدیبان شیطان نویرکڑے دینا یاداش دالا دا کسان دلد شیطان دا خبر شیخینا دلد شیطان ہم دیل ویتاوانیان دیل ان اللذین یحاد دون اللہ ورسولا اولئیک فل ذلین یقیننا کسان چھ خلاف گئی دا اللہ و رسول دا حدودنا دا کسان پڑی رو زلیرانو کی دیم کتب اللہ لاغلبنانا و رسولی ان اللہ قوی نازیل مقرکڑ دا اللہ تعالی چھا مخا غالب کی گم بزر رسولان زمان یقیننا اللہ قوت تعالی زور و زیل لا تجمین احمانتم اوبن مید دا سو چی مان لری پا اللہ پر دستانی نے کئی را چا سرائش خلاف کئی رکھ دود اللہ اور رسولن اگر شما مخالفت کو ان کی ذلیل لارا ہیں یا ازامنی یا رونی یا قام قبیلہ ہیں اولائے کا کتا میں فی قلوبہم ال ایمان وعیدہم بروح من داگسان پورے نکلے لاندی پزمنو کی ایمان اخ لکڑی دی لارا پر اخ پل سلام وَيُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهًا وَدَاخِلَيْهِ بَدِيلَرَا جَنَّةٌ مُنْتَعَشِ بَيْهِ بَلَا نِدَعِهِ وَلِيَمِشَ بَيْهِ بَائِكِهِمْ رضي الله عنهم ورضو عن رضاة الله تعالى تدينه تداغن رضاة أولئك حزب الله خبر سے راسی اسمان کی مکہ کے اللہ زور اخرج من من, من اللہ خا اللہ سلارے خلق خاصے کفر کتا پاول نا پاؤل راویم گمان نکو تاسو چیدی بوزیم اددی گمانو چی باشکو ان کی را دی را دریق لاغانی اللہ نام فاتاہم اللہ من حیث لم يحتصیبو وقزف فی قلوب مرعو یخربو نبوتهم بی ایدیم وی ایدی المومنین فاتبرو یا اولی اللبصار نراغ ایدی تاللہ تالا داس زینہ چیدی گمان نکو نوائے چودری پر ذنوں کی یرا روان خپل اخبر کورونا پا اخبر لا سنو پا لا سنو دمومنانو نوائے برتوالے ددی واقعنا اے خاوندان دا پوئیم ولولا ان کتب اللہ علیہم الجلاء العزبا فی الدنیا ولہم فی الاخرہ عذاب النار کنے مقرکر اللہ پا دیبانی دا ملک نشغل نخامہ دیل بے بل عذاب ورکڑے بری دنیا کی او دیل پارا پاخرت کے عذاب دور دے ذالک بے انہم شاق اللہ ورسولہ و یو شاق اللہ فا ان اللہ شدید لقاب دا گدے ہو جنچری سخ خلاف کرے دا اللہ ورسولہ او چاچے سخ خلاف کو دا اللہ نائقین اللہ رے سخت ضعب ورکن کے ماں کتا تم مل تین ترک تم ہای متن لا سویا آج فریقی تاسو سجورے یا پری خولی الا پخلے خنو دا پم داری پارا چی اشرم دے فاسقان لرام آج واپس درکری اللہ ندی غلطی تاس پائے وی سا سنو نو خان ولا کن اللہ تو لیکن اللہ تعالیٰ زور کی رسولام پل پچاچی اللہ تعالی پاسی بان قدرت والا رسولی من قرآر تام مساکی نے لو نولتن یکون ن بین الاغنیاء منکم آج ورکڑی اللہ تعالیٰ رسول تاند نام خاص اللہ لری اور مسافر دادی دا پارا چی نشی اوڑی دن کے روڑی کے مال پم زمال دار استاسو کے ماتا کمر رسول ہا وما ہو فنت ہو ارا وشے جیدر کنے تا سرسوں عامل کوی پائے آشمن کڑے تا سودائیں نہائیں نہ منشئ وتتقوا الله ان الله شدید العقاب او یرا کیدل لا یقینن النار سخت ذا وکم کے للفقراء المهاجرین الذين اخرجوا من دیارهم واموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانه و سرونه الله وررسله ولایک همو سادقون دا مالونه دپار د محاجدي مهاجوم کسان چې سری شي دخپل کورنو د خپل معلوونه نامله ټې فضل د الله د دا طرف نه او ورضا الله او مدد د الله او دغ رسول سره دا کسان مشتې معوا لم والذین تبعوا دار والیمان من قبلهم يحبون من حاجر ایلہم ولا اجدون فی صدورهم حاجت من معوتو ویوصرون علا انفسهم ولو كان بهم خصاصا واکسانم چنیول دیکور حاصل کر ایمان مخید راتلو دم حاجرین من قیدا چا سراش دیت اجرت قیم نمو ملی پخول سینوں کے تنگ سیا مالی لارکیشی غوریائی لڑا پخل بانیہ گرچ پی بان فقریم و مئی ہوں کشو خفس ہی فولا اصوک چبچ اسلے شو ہرس دا دفس دا کسان سان کامیاب وَالَّذِينَ جَاءُوا مِن بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِّلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَءُوفٌ رَّحِيمٌ وَأَكَسَاهُمْ ثِيَابًا مِّن قَشَ دی بدوا کی یا ربا بخنوں کی مونگتا رو چڑانے والے کڑے زمنا پیمان حاصل ہو لو سے زم پجنوں کے سفغان نائے کسان سرائے چمان راوڑے یا ربا کی نن توڑے شفقت کو کے رحم کو کے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 و ایدی اقلرون تا انش کو فریم کر انکتا ویانو نا کتا سویسرے چے نہ خام خام موزو تا وسرام او خبر نہ منو مست اسب بابہ کی دی او کجن کی دی ش تا وسرا خام خام مست مدد کو او اللہ شاہادت ور کی یقینن دی خام خام لئے نلو لائنیائی سر در مدد اک در بل فرن مدد خام خا گر شاغان سر سیمدان شکریم لی سی وا لاسے رو بال کھلا دادا سے قوم دشی نوئی باخی لا کالو نجمیاں لا فی کور محسنتی شید ان تحسب جمی کلو شام رالک بینا کلون جنگ نشی کو سر پیم مگر پکلا گانو مضبوطی یا روسو دے وال جنگ دی کوڑن کن سخ دین گان کرے تو پری بانی اوزار ددی دیوبل خلاف دیم دا د دیو جان دا, دا قوم دے ساقن لریم کما سل الذین من قبل قریبا زعقوا و علام لهم عذاب لیم دلی مثال پشان دا اشارے شدید مخ کیو نزد زمانہ کے اس اکائی سزادکار خبلودی لاذاب درناک ہے کما شیتان کفرا قالی بریو میں منافقان شیتان نے کلش انسان تو کفر کوان ارکل شا کفر کیرے اور تو یقین ستانا یقینا شربلا نے فَكَانَ عَنْقِبَتَهُمَا أَنَّهُمَا فِي النَّارِ خَالِدَيْنِ فِيهَا وَذَلِكَ جِزَاهُ الظَّالِمِينَ نُسْحَان جَامدَا دَا عَدْوَارُ وَوْشِدَا دَا عَدْوَارَ وَبُورَ كَيَمِنْ شَبِيمٍ وَدَا سُزَادَ عَدَتُولُ زَالِمَانُونَ يَا آيُوَ الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلْتَنْظُرُ نَفْسٌ ما قدمت ایمان و ادو اللہ نے یرا کوے اور نظر ذی کہ ہر نفس حقامل عمل تا چلی گی اے دا پاردا سوا او یرا کوے دا اللہ نہ ہے خنن اللہ خبردار دے پائے کارون چتا سوی کوے ولا تکونوا کالذین نصلوا حافا صاهم من فصوم اولئک هم الفاسقون اومو کے ہے با کسانو قنتا چیر کڑے غی اللہ درام نیر کا لا ددی نظری نفسنا دا کسانو دی پورا نا فرمان دی لا استوی اصحاب النار وا اصحاب الجنہ اصحاب الجنت هم الفائزون یعنی برابر اور والا اور جنت والا جنت والا امائی دی پورا کامیاب لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرائته خاشعا متصدعا من خشد اللہ و تلک لمسال نظر بائل الناس لعلهم يتفکرون کہ نازل قیم دا قرآن پہ اغر خام خاتاب لدلے حق لرام عجزی کا ان کے چود ان کے دو جد او دا مسائلنا بیانو مگا دخل کو فے دید پارا دید پارا شریفی کرو کیم هو اللہ اللذی لا الہ الا ہم عالم الغیب والشعادتی هو الرحمن الرحیم خاص اللہ عزاد دے نشت حق دار دبندگ سواد آغنا عالم نے پارپٹو پارخ کارا دعا ذات دے مہربان دے او خاص رحمتن و عالم دے هو اللہ اللذی لا الہ الا ہوں خاص اللہ ذات دے نشتا و اقدار مددگار سوا دا و نان الملک القدوس السلام المؤمن المحیمن العزیز الجبار المتکبر لئے بادشاہ پاک دے را ہر قسم اے بنونا سلامتی آور کن کے, کے دے آمن ورکن کن دے ساتوں کے, کے تول مخلوق لرا زور اور ان دے زور چلون کن دے اولوی خان دم دے سبحان اللہ عمائی اشرکون پاک دے اللہ دائنہ شدیہ غصرہ شریکان جوڑی هو اللہ الخالق البارئ المصور له الاسماء الحسنان خاص عغر اللہ پیدا کون کے کرے جدا جدا جوڑوں شکل ور کن کرے خاص عغل پارتی نمونہ خیسان پاکی شری اسمان ککیم خاصارے زور اور حکمت نوال ریم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم مولياء تلقون إليهم بالموداء وقد كفروا بما جاءكم من الحق يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغام الغاتين تسرون إليهم المودة وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم منی سے دشمن زم دشمن ساس و دوستان سوگیتا دوستارے شی کفر کرے پائے شراغلے تاؤ سحک عباسی رسول اباسی رسو لوتا سورام ددیو جن شوی مان رب ساسو سورے کچری وت لیے تاسو د دا پارد دا جہاز زمان پلار کے او پار لٹھولو در دھولو لم آئے تاسو لے گئے دیتا دوست نے ازخویم پائے شتاس پٹ و شیخ کارک ویم نشان چرا کار او کو کی وقت کے حساب سنا ہے یقینا گمراہ بھی برابر لا رنا ان اسقفون یکونون یکم عدا او يبسطو الیکم ایدهم ولسنتهم بالسو ودو لو تکفورون کو صبر شدی بتا سبحانه جڑی سا دپانا دشمنان او تاسو لاسونه خپل او جبې خپلی په پدایم او او غړدي چې تاسووم کافریر شین لن تنفا کوم ولا کوم وله اولادو کوم یو ملقیاممتې افصلو با نه والله هوېما تعملونه بس یجری النفقودر نکیزا اصخپل ول احساسو نہ بچی استاسو ورزق قیامت باجو حوالی راولی استامن او الله استو عملون لالی دن کریم قد کانت لکم اسود حسنۃ فی ابراهیم والذین معه اذ قالوا لقومہم انا براؤ منکم ومما تعبدون من دون الله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 ربنا ویلیکا انبنا ویلیکا یقینا و ابراہیم اسلام ادا چا کی شدا مرغر کلچل قومتا یقینا جدائی سنا ادا چانا چاسو لندگی کا اللہ ن سیوام انکار کو منگا ستاسو دا خبریم او خکار دا پمنزم گا و منستاسو کی دشمنی او بغض ہمیشہ تدیشی مان روڑے تاسو پا اللہ دا پا یوائیلیم ما سواد قول دا ابراہیم علیہ السلام خپل بلا عرضا خامخاز دا بسا دا پارا بخان وارم او اسن لرم مستاد بچکول دا اللہ نایستر پیستیزم یا ربا خاص پتا موگا زانس پار لے او خاصتا تا موگا ودر گردو او خاصتا تا غزی دل دی پار لے صحاب ربنا لا تجعلنا فتنة للذین کفرو وغفر لنا ربنا انکا انتا العزیز الحکیم اے ربا مگر زیمگا تو امتحان دائے خلقو دا پارا چی کفر اکڑے وَبَخَنَوْكِ مُتَعَىٰ رَبَزَمْ آئِقِنًا تَوْزُرَ وَالْحِكْمَةٌ عَلَيْمٌ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِيهِمْ عُصْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَنْ كَانَ يَرْجُ اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرُ وَمَنْ يَتَوَلَّ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدٌ یقیناً اشتر اصلا بارا تابداری خیست داغا دپارا چیت ساتھی دلہا دوستا یقین لاہ تالارے بےحاجتا شہزاد چاچ مکھوڑا یقینن اللہ تالارے بے حاجتا استائل شہزاد پمن وَاللَّهُ وَاللَّهُ ساسو پمن کسان کی چتاسو سرا دشمنی کا قدرت لرن کے رے اللہ بخن ان کے رحم کا ان کے لاحونی نمن کلا تاس لائک نے کردی پوارکی تاسو دورسونا کس احسان کو ہے تاسواغی سراغی حق دائی ور ان اللہ یحب المصبین یقینا اللہ خویا چل رہا ہے کہ حق ادا کریں نما ین حکم اللہ ان الذین قاتلھوکم فی الدین واخرجوکم من دیارکم وزاهر ولا اخراجکم من تولوہم یقینا نماں کہ ی اللہ تعالی الرائے کسان ہونا چنگوں جی نے کری تا اوسرا دین مبارک او اس لیے تا اسود کروں سا سُنام او امدار کڑے د نور سرا صبح د دوستانی کولو دا غیناں و من يتولہم فاولائک هم الظالمون اچھا شیدی سرا دوستاناو کڑائے دا کسان ظالمانی يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن الله أعلم بيمانهن فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن وعاتوا ما انفقوهن ایمان والو کل شرا شا زنانا من زنانہ عجرت کو ان کے نمتحان کے دی ایمان اللہ پخل خپو ہے دے دی پیمان پی نا سوش پائی بانی شرامو دی می واپس گردو کافران اتام نری دا زنانا حلال دا دی نہ کافران دپا رہا او نہ کافران حلال دی, دی اور کوائے چاسو سخرچ کری بری گم انتہ تم انجو رہ پتا سوچنے کا کو دا مو مین سرا کلک اور کوتا سواگیت دائی مہران ورا تم سکو سبل کبا فرے وسعل فک تم علومان فکو مراٹھی گوائے تا سو آقد نکا د کافر گاڑے د کافران شتا سپائی سخرچ کری اور سناکائی سخرچ کرکم کم اللہ علیم الحکیم دا حکم دا اللہ رے فیسرکی استاسو ترمین دا اللہ رے پویا حکمت نوالدے وین فاتکم شہ من زواجکم الیلکفار فاقب دم فاتو اللذین زہبت زواجہم مسلمان فقوهم اکو پادشی استاسو نا یو شہ استاسو دبی بیانو کافرانو تا وتاسو بیائی سر جنگو کے اساسو نمبر راشی نو ور کے آئے کا سان تا آئی لی رہی بی بیا نے پشان دائے چ سخرش کری وی آئے وتق اللہ الذی انتم به مومنون ای رکا اللہ نا غزا چ تا پا ایمان لائے نبیلاتو ولا نبی ولا نفتری ولا ولا ولا ولا في معروف اش تم زنان لوس کی ساس رپلے شردنو شریک من جوڑے اللہ سر اور نہ باغ لاگانے کئیم نہ بنا کئی نہ بجنیخ بل و چول رام نو رات کی پو بدنام سرائے جوڑی آگے لرا مخ اللہ سو رخ بلو نام فرمانی بین کئی سا پیس کار دونگے نلاؤ دکا ددی سراؤ بخن دی لرا اللہ بخن کوں گے رحم کروں گے یا ای وہ جن ایمان لائے قوما غضب الله عليهم قد يئسوا من الاخره كما يئس الكفار من صايل القبور ایمان والو دوستانم کو ہدایت قوم سران چ غضب کرے اللہ باریم یقینا نامی دادی اے دا اخرت نا لگ سنگ چن امید دیاں یامیاں کافراں نپور تکے دلوں قبر نو علاوہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سبح للہ ما فی السماوات و ما فی اللغز و هو العزیز والحکیم باکی و ایخا صلی اللہ در آسوک چلے اسبانوں کی آئی شدیز مکہ کیم واللہ حکمت نوال دیم یا آئیہ اللذین آمنون لما تقولون ما لا تفعلون ایمان والوں ولواے بخلے ہاچ کوینا کبرا مختن عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون لیسو دو روسیر دل لا پنی سیتا سوے بخلے ہاچ کوینا ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیل اللہ صفاً کانہم بنیان مرصوص یقین اللہ مینا کسان اللہ پلار کی سفن سفون اللہ او کل علیہ قوم, قوم زوان رستا نی کام سال سلام کا فرمانوتا ویل کاب نری مرائی رائلات یقیناً ذا رسول دا لائم تا ستا تصدیق ان کے امدائے کتاب چی زمان مخد تورات اوزیر ورکم بدا سی رسول چی رازی با زمان رسول نم بدا غا احمد بیم نار کل چی رائع وردی تخکار دلیلنا دیو اللہ دے دی جادو اخکارا ومن نظلم و ممن افترال اللہ انکذبا وہو یدعا الالاسلام واللہ لا یہدیل القوم الظالمین اسوبنے ظالم نے دیشان آئے جوڑے ہی بلاوان دروں احاد دارے دلدات ور کیدیش اسلام تام اللہ تعالی ہدایت نہ ور کہیں داس قوم ظالمانن تام یریدون ان یطفئوا نور اللہ بافواههم والله مطمن نورہ ولو کر اهل کافرون واری دی چھ مڑ کی نور دا اللہ پا خلو خلو سران واللہ پورا کون کے اخ پلی رنان راگر چھ بدگنی کافران هو اللذی ارسل رسولہو بالہدا و دین الحق لیظہرہو و لدین کلی ولو کرہ المشرکون خاص اللہ ذات دیرا لگل اخ پل رسول پا ہدایت سران و پا حق دین سران دیدہ پارائچ جی غالب کی دیدین را پٹولو دینو آگر چی بدگنی مشرکان یائیو اللذین آمنو حل ندلکم علا تجارت تنجیکم من نظار بن علیم ایمان والا آیا و خیمز تاستا یو سودا گریم چی بچ کی تاثلنا تذار درناک نام تو میندو نفی سب پلس بک اللہ پلار کی سرامکم خیر الکم کن تم تالم داتا سپار فید من رے کتا سو پوئے یاغفرل لها قومه و يقبلكم جنات تجري من تحتها الانهار ومساقي طيبه في جنات عد ذلك الفوز العظيم بخنمو کی تاستے گناہوں استاسوم و داخل بکیتاس لنا جنات تا چبی غیلان لائے والے او کرونا مزیدار پا جنتنو دامیش والی کے دا کامیابیلو یادا و اخران تحبونہا نصر من اللہ و فتح قریب و بشر المومنین او در وکی تاستن ورنیمتنا چتا سویخ و خوائیم امداد اللہ دطرفنا و فتح نیز دیم از زیر ورکا پدیسرا مومنانو دا تام۔ یا آئے والذین آمنوا کونو انصار اللہ کما قال ایس ابن مریم للحوارین من ننصاری للہ قال الحوارین نحن انصار الله ایمان والا اوشیت آس و امداد کن کی دا لاردین لگا چھوئے لو ابن مریم محبا مخلص و مرگر ہوتا ما محسرا مرگر تیا کی دا لاردین نبارا نوائل حوارینوں گا دل آردین امداد کروں فامن الطائفة من, من بنی اسرائیل و کفر الطائفة فائیدن اللذین آمنوا علا دوئیں ام فاسبہو ظاہرین نیمان دارو یو ڈالے د بنی اسرائیل و کفر کو بلڈالے نکلک رمگا کسان چی مان را د دشمن مقابله کے نشول زورا ورم بسم اللہ رحمان رحیم یوسبات پاکی ہوئی اللہ شری اسمان کیا شری حکیم بادشاہ رے پاک رے زور رے حکمت ان رسولمن کتاب قانون قبل خاص لاز رال گلے پامیانوں کی رسولام بیانی بری بانی آیت الزالام او باقیی دیل لرا تعلیم تعلی مرکی دی ت د قرآو سنت او ین و مخقی د دی نه دی په کوما ایخکار ر کیں آخرریہ منم ل الح بہم و اللله زی ز الحقیم او تعلی مرکی نورو خل کو تم د دی نام او ذایشی دے مقانو سرام و اللہ دے زور حکمت وال ل رم مسل, سم لم الحمار يحملو مسل القوم اللہ کا مسل اللہ مارے بے سمس القم الزین واللہ لا ہدلقوم مظاللی من مثال دائے کسانوں چ او کریشہیں تطورات بیاہلے پور تکرے عمل پلےہ وشان د حال د خر دے چرا پور تکی کتاب ہونو لرانگ نہکارے مثال دائے قوم چ درجن گڑی زہ اللہہ او اللہ ہدایت نور کی دا قوم قوم ظاللیمانںتا۔ کلیا نا دور تم ان کلیاد فت منتم سادی واسو داوئی چاسو دو ساندا لا سو روکل کو مد پارد دشمنا کتاسنی مرگ چسوائے مکیلے گلے لا سنو دری اے پویا پذارے مانو قل ان الموت تفرو تفرون فین ملاقی کم سم کتم تا تو مرچتا سو تیست یس مخلر واپ گزلی شاغا شاپ پٹوکارا خبرجتا یا منلا کلچ بانگوئے پارا درز د جان کوتلو دلہ کرتا تجارت داڑیرے تاسل نک تاسو پوئے سلا تو فی الارض من فضل نکل چی پورکیشی مارشے بزم کے اٹو اللہ فضل وز کسی دی اللہ دیر پارا تاسو کامیاب شیم وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا فَإِلَيْهَا <تصفيق> أَوْ تَرَكُوكَ قَائِمًا أُكَايِدُ رِجَالَ الصَّدَاغِي عَلَوِي فَارْشِي يَنِ تَرَفْتَ أُضْرِي لِلَّهُ لَا أُقُلْ مَا عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ مِنَ اللَّهْوِ وَمِنَ التِّجَارَةِ وَاللَّهُ خَيْرُ الرَّازِقِينَ توه ها صعب الله عز غَرَدَ دَارِ دَارَ بَوَادِ التِجَارَةُ نَنَّ اللهُ تَعَالَى غَرَدَ دَارِ ذِقْرُكُمْ كن كُنَنَ بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ إِذَا جَاءَ اللہ یشہد ان منافق کم منافقان خلق منگ شہادت کو یقین خام خادولیم اللہ تلام پوئے دیچ یقین اللہ شہادت ور کی بنے چقی منافکان دروجن دی. تخز اے مان جنتن ان سبیل انزول پر ڈال منشی دلّار یقین دی بد ہوا مرنا شریم نو مفر فہ دادی منسکارکڑ وفرک نمروشے دی پانے حقیقت پکیق وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ تُعْجِبُكَ أَصْوَاتُهُمْ وَيَقُولُونَ تَصَدَّعُوا لِقَوْلِهِمْ كَأَنَّهُمْ خُشُبٌ مُسَنَّدَةٌ يَحْسَبُونَ كُلَّ صَيْحَةٍ عَلَيْهِمْ هُمُ الْعَدُوُّ وَفَزِعْرٌ هُمْ قَاتَلَهُمُ اللَّهُ أَنَّ يَفُقُونَ أَوْ كَلَّشَتُوهُ تعجب کیا چی تالرا دری تن او کدی سخبر دی دی کی نت وقدے دری خبر تام گرا کی را لرگی اڑم کڑی دیوال گمان دی دہارے چگے چرا فروزی پدیم دا پورا دشمنان پور دی دشمنا دیانتے نساتے الگ دکھی دلال تعالیٰ سرنگ لکھی نام تال اور دا حقنام و قیل تعالو رسول و و کم افسی تو شے جب خنو واڑی تاسولرا رسول تاؤ کی ریخ پل سرون لڑا لڑا اور چلوئی گئی تستغفر لہم لن یغفر اللہ ان اللہ لا دل قوم الفاسقین برابر دے دیں حال قطیلا بخن غوارے غوارے ہی چرے اللہ تلا دیتا یقیناً اور کیم نہ فرمان تم ہوم على من یقول رسول اللہ حتا داخلک دی وی خرچم کو ہے پاغشا سید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیدہ پارائے سید دنیا گڑوڑسی وللہ خزائن السماوات ولو لیکن المنافقین لا يفقهون او حاصل ہے اختیار کی یہ خزانیں اسمان منظم کی لیکن منافقان خلق ہوئے نہیں يقولون لإن رجعنا إلى المدينة ليخرجنا الأعز منها اللذل ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون وعيدا منافقا كوابس لا رومنغا مدينيتا خامخاوبا باسئة من تذي مدينينا زليل اوخاص اللہ صفت اواگرم صفتم صفت دا, دا, دا کے منافکان پوئن یا منولا تلمم والا اولا تو کم ذکر ومئی افلال فولا خاص ر ایمان والا غافل نکی تاسل رمالون ساسو نولاد ساسو داد دا ذکر نام اکشاؤ کو دا غفلت دا کسان امدینی پور تاوان زخنا کم قبلیاحت مل ماؤ تو خل چکے داغ نہ چلکڑی مخرابشی اور مرگ وائی بدے داخ کے روان ولئن رستقاو تا مالا ترنيت نس دے پوري ماوا خیرات کرے اج خیرات میں کرے نظم دم دنے کا نہ و ولن يؤخر الله نفسا اذا جاء اجلها والله خبير بما تعملون ایشرین رستق اللہ ایوتن کلش نیٹے راشی اور تلا خبر دار دے چتا سی بسم اللہ تلا خبراسی کئے رحم یو سبھی سمتی کل ملکوں قدیر پاکی ہوئی اللہ لرا سی جنا شری اسمان کیا سی جنا شریزم ککیم خاص اغل را بار شاہ پورا خاص اغل راستوان قدرت لریمی هو کم خلقکم کم کافر امن مؤمن امن بما تعملون ملون اللہ غزاعت دے تاسوی پیدا کریے نباز استاسونا کافران دیا و باز استاسونا دی مومنان واللہ استاسو عمل لرہینیم خلق السماوات واللغض بالحق وصوركم فاسن سوركم وإلیه المصیر پیدا کری اللہ اسمان نوازمکا دا حق کا رکول دا پاراں اشک درکڑی تاستانکڑی شکن خاص تری گرد یا تو آل داراسمان کے عالم نے پائے خبروں پائے کارون چی تاسوی پٹوے و سجی اخکار او خاص اللہ عالم نے پائے خبروں چی سنو سرعیم علم یاتکن ابو لذین کفروں من قبلو فضاقوا وبالامرہم ولہم مذابن علیم آئین نگر آگر تاس خبر دائے کسانو چی کفر کڑے دین مخیم نوس کا عیسی صداد کارون اخباللہ دل ریز عذاب درناک ذالک بینہو کانت تاتیہم رسلوں بالبینات فقالو ابشر یهدوننا فکفر و تولو وستغن اللہ واللہ غنی حمید نظام دے او جن دے دی تے رسولان دی پکھار او دین نو ندی آیا بشر دے چ منت ہدایت را گئی ندی کفر کو خوارو زائی دمنلو نا نہ لا بے پروائی سکارکڑا اللہ تعالی دے بحجت اسائل شے ذات ثم رامدی بما کل بلاس مؤ نام تمال گی کافران خلک چدی دوبارہ پیدا کریشی تو اتنا بلکہ را سین نداو قسم دے زما برم خام خام تا صبح اکبار پیدا کرے بیا خبر کرے بائیں ملن جتاسی کاوے ڈاٹھول کار پ اللہ و نبی اسان دے فامن باللہ و رسول و النور الذی انزلنا والله بما تعملون خبیرم دیماندرے پ اللہ او دا او رسول لو پاے رنا ہے جن نازل کرے اللہ تعالی سا سفامل خبردار رے یوم لو مل جمے کا فرانو سیاتی ہوجناتی خالدین فی ہا بدا ظال فوز اللہ پک مجم بکی اللہ تا سو روز داجم کے دلو روز دا دخار کے دلو د نقصان راچی مان داڑے پلّ ملنے کڑی نیک لڑکی اللہ ددی ن گنا دا او داخل وے جنتون چی بئی رائے والے ہمیں شب دی شا دا کامیابی لویا والذین کفروا وکذبوا بی آیاتنا اولئیک اصحاب نار خالدین فیہا ویس المسیر آکسانچ کفر کردے او دروجن گنی آیتنا زمگا تاکساندی ورولادی وپائے کے میشے او بد زید گرزدل دعور ما صاب من مصیبت ان اللہ بیزن اللہ وَمَن بِاللَّهِ قلبا وَاللَّهُ بِكُلِّ <عَلِيم> نرسی اس مصیبت مگر دلہ ہوگم نا چکی رسات لاپ اللہ کلکی اللہ دزلان اللہ تلا پاسی بانے پوئے لریم کمواڑو تاسو نقیرن زمگا پر رسول باندھی رسول اللہ, لا الہ الہ الہ الہ وعلى اللہ اللہ جرے نشتہ اختار دبندہ گئے سوا داغنا خاص پا اللہ دے زانس ایمان والا خدا یا ایوہ اللذین آمنوا من نزواجکم و اولادکم و ادوان لکم فحضرون ایمان والا و اقینا بازد بی بیانو استاسو بازد اولا استاسونا دشمنان دی استاسونا زانت ساتے ہیں وئتات فلاحفو رحی کتاس معفو کےدا گلت ام فی ملا مت کورکھن کے خبرو نلا بخن کن والله ملوکا کتنتندی ستاسو ستاسو اولاد امتحان یقینستا سو میلوں دے ستاسولہ خاصر دیا فتح اللہ ویدھنا سمرم چی و سرسی اووریدا کلام وطاب ذاری کوئے او خرچو کوئے دا بو غور ایساسو د نفسونو د بارا قشح نفسه ف اولائک هم المفلحون عاسو کو شو ساتل شو د خیرس د نفس دا غنان انده کسان هم دی دی کامیاب ان قولا حسنا یضعف لكم ویغفل لكم واللہ شکور <تصفح> قرض برقی تا سو اللہ تا قرض پہ اخلاص دشن کئی برائے سواگن تاسول لرا بہن بن کئی تاسل رام اللہ تعالی قبل ان کے رامل دے او سبرناک دے عالم الغ العزیز الحکیم عالم دے پہار پٹو پخار باندھے زوردے ہکم تال بس رحمی یا تلخم لئے دتی ربکم اے نبی و متا کله چې تلاق ورکی تاسو زنان وطانو تلاق ورکیم مک د زمانی دد دریم یا پهقد د زمانی دد دری کیم او پوور شماه تاسوعدت لرام او یاره کو اللہ ن چېستان سووربلیم لا تخیهن من بیوتهن ولا یخرجن الا نه الله یاتی موہ سے تا سودی لڑان کو نائی نا ندوی سی ائی مگر کراتلو کی دی ببد کارے احکاران وتل کا حدود اللہ و من یتعدی حدود اللہ فقد ظلم نفسه داد اللہ تعالی پولی مقرو کرے شیم چا تیرے دلوں کرن لا لا دے پلو نا ا کو بظا مخبل لا تدری لا اللہ کا مران نہ پوئی گی حصو نف کے رشی جل لا کی پسری نہ سبل کار پیدا بلو نہ جلا ہن نہ فام سکون نہ بھی معروف نو فارقون نہ دا زنانا اخ پر نیٹے دے نزدیش پتا دا دا ساری کاخت تری جا کے گواہانو نس دن سا سو نیم ابابندی کئے دری گواہ دلہ پانا جال بهی من کا مینو باللہ والیوم ملا سراچا تام کیری بل پر یتق اللہ تلا نقیم جوڑی اللہ اللہ, جو اللہ د پارا زرید نجات وخوں من حیث لا تصے اوروزی اور کئی دل انداز سزا ہے جی نہ ہے جو گمان بنا کہیں یتوکل علی اللہ فهو حسبه ان اللہ بالغ امر قد جعل الله لكل شئ مقدرا چاہیے توکل کو پر اللہ نہ اللہ دل برے یقینا اللہ تعالی سرت رسول کے رقبہ حکم لراں یقینا سلا سوشور آگنا چی دسویا شکی بار کے نا دے گی دارنگا زنانا چلا ہے ذنی شوروشی اولا تو الحمال اجلونا حامل زنانہ دائی ددار الحم الرام تقلوم اسرام اور چاچی رقول اللہ نا اور قیب اللہ دتا شانتیام عمر اللہ دا کم داد ناڑے دا تا ستا و میتلہ فیرو سیاتی رکو لکی دت گنا برقی دل رسواب اسکو نئے سو سگن تو کمزے چیتاسو دخ پلوس متابق ازرن مورکی تدی دائ چتن سیا پیرا لائن کن لاتا حمل فان فی کلتا ازان ہم ل اکوی دا حمل والا نو خرچ پائی وانی کوئے گئی بل لڑانگ نوزان لکم فاتون نوجو ناتی پی اور دلا ددی اجرت اور جرگہ کوئے کو رنے کی پہ خطریقہ اکتنگ سیاں مکنا دے اور بلسران پہ بور کی دے بشی لرہ بلزنانان لینفق زو سات من ساتہی ومن قدر آلہ رزقہ فلینفق مما آتاہ اللہ خرچ جگئی وسوال سڑے دخپل وس مطاعق آ سو شپا تنگیا دل زخراغری نس دائ ن چل دلور کڑی لا کلف اللہؤ نفسنی سہ جال تکلیف نور کی اللہ نستا مگر پک دردائے دل ورکیم زرد جڑو کی اللہ پست تنگیہ نسانتیا من عمر ربها و کا مینتی نمربا راسبنا اویر کری ویم نا فرمانی کڑے دکم درف پلنا نساب کڑے مدا سر حساب سخت زا مر کڑا کار فَضَاعَتْ وَبَالَ أَمْرِهَا وَكَانَتْ عَاقِبَةُ أَمْرِهَا خُسْرَانًا نُسَكَا يِسَادَ ذِكْرَ الْفَلْ أَوْ أَنْجَامَ ذِكْرٍ دَارِي تَوَانَ عَبْدُ اللَّهِ لَهُمْ مَذَابًا شَدِيدًا فَاتَّقُوا اللَّهَ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ الَّذِينَ آمَنُوا فَقَدْ أَنْزَلَ اللَّهُ إِلَيْكُمْ ذِكْرًا تَارِكًا لِلَّغِيِ دَارَ نو یارا کا ہے لانا ہے خالصا قل والوں داسی شی مانم راوڑے یقینا نال کے اللہ تعالی تعاس کتاب ذکرم رسول یتلو علیکم آیات اللہ مبینات لیخرج الذین آمنوا وامن الصالحات من الظلمات الى النور اور علی گلے دے رسول بیا نہیں بتاسو آیا تون اللہ تلا وزاحت کو ان کی راہ کاموں دید پارا چوباسیا کسان در چیمان راوڑے ملنا کڑی نے رناتا وئی او ملا ہی امل سال ادخل ہو جنات ان تجری من ان تاحل انہار اچاچی مان در و اللہ پر مل کو داخل بقی د ل راجن نتونو تاجی بگی لا نرائے والیم خاالدي نف ها ب داې شیددي باےقیمی قد احسن الله له رزقا ی خدن خستهکرري الله تعلا د د الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد حات بكل شيء علمان خاص الله وزاته پيداكري واسماننا ودزمكنا داسماننا پشانتوا راضی حکومنا دلہ تلا داد اپارا چاسو یقین اللہ بسم کے الرحمن الرحیم یا ایوہا نبیو لما تحرم ما حل اللہ لکھ تب تغیم الزاد والله هو غفور رحیم اے نبی ولی منک بزان اغشیچ حلال کردے اللہ تعالی رام لٹے لٹے تپریبانے رضا دے بی بیان و خلن اللہ تعالی بخنق ان کے رحم ان کے قد فرض اللہ لکم تحلتا ایمانکم وهو الله مولاکم وهو العلیم الحکیم یقینا من کذکر اللہ تعالی تعوس الرام طریقہ پر نستلو د قسموں ساسوں وللہ تعالی اساس مولا ر اور قد پویا بارس ایک متنو الری ہوئے سر نبی ہوئے فلم کلچی پٹاو نا اکڑ نبی بازی بی تا رو خبرے نارکلا خبر ورکا پاگی سرب لےتا نو خبر اور کا اللہ تعالی پا دی باندی نبی پلتاوں کا آگے دا تد باز مڑ پلانبا ہابی کالسمن امبا کہ ارکلا جی نبی آئی زنا ورک خبر ورق برے آئی چا خبر خبردار کڑے تال رضام دورتے خبر را کماتا گزات چالیم دے پارس خبردار دے انت تو باہ فکت فکت کلو بکو یقین جوشیری اور سو ڈل او بازی کم خالفی یقین اللہ تولا ریم اجبری نیکان مو مور لائک پستری نا من کنا اسار بھوئل کلو خیر مسمتی ناباتی سیباتی آبکار دیش رب ددو طلاق در کی راسو لڑے بی نو ور کے اللہ دل رستل کے نویا نستا سن کار اسلام لرم کی, کی, کی و ایمان لرم کی وہی بزر با کےبیداری بکری او تو بھی بو باسی والی روجی بمنی سیائے لمبا تلب کہیں الله ما کبکریم یا ما کوئی مان والو بش کے بشدو نم نام چھخشاک داغی دی خلق او گھٹے مقرر دی پڑے او ملائک سخت عبیت والا او سختی کا ان کی نافرمائی نکی دا اللہ نتائج اللہ او تسا عمر کرے دے او کی حواج چسا عمر دی تکے ریشی یا ایوہ اللذین کفروں لا تعتذروا اليوم انما تجزونما کنتم تعملون ابے رشی قیامت کے کافران و تائے کافرانو بانی مکو تا سونن یقیناً سو تو ایمان والا تو بھی اباس اللہ تعالیٰ تو اخلاص اساربم کفر جنریدا چاسو ربا لاسو نتاسو داخل بکی تاسو جن تا چی بہ گیلا دائے ولیم یو ملازل نبی نام باغ اورل جن میں شرمندگی الا نبی خلفذا سوم شیمان راوڑے در سمرغا تیا کی نورهم یسعاء بین ایدیہم و بَیمانہم را دری بامن دی وئی دیم مخدا او پخلاسونو کی وذری عمل نامی ربنا اتمم لنا نورنا لنا انك على كل قدیر وائی وائی ربا گدا نور لنا ان کا وائی وایا ربا پور ساتھی منگل گدانور کے منگتا کی نن تو پارسی بانے قدرت لرن کے یا ایوہا النبی جاہد الکفار والمنافقین وغلظ لیہم وما واہم جہنم وبیس المسیر اے نبی جہاد و قاد کافران و منافقان و سراؤ سخشدری مقابلہ کے از زید ورطل دی جہنم دے اوبد زید گرد زید جہنم بیانعال مثال دپار دے برد تَحْتَ فران مِنْ میں صَالِحَيْنِ فَخَانَتَاهُمَا پلم یوگنی آن ہوا راخلین لاندے پدی خیا نت کوئی دارو نو نفن کائی ددین دلّ ترف نہ ہے سزا او ویلی شو داخل شے اوتا سر دا داخلے دن کو نام اللہ, للذین للذین آمنوا فرعون قالت رب لي اللہ تعالی مثال دباد دفر کل شاہی ویلو یار جوڑ کے ماد پار آستا سر دی کوٹا پنت کے او بچ ساتے فرعون فرانو داغت کارون بچ کے ماد دے قومان ہماری و, ماریا و ماریا عمران التی آسن فرجا فن فقنا فیم نام وہ سب دقت بھی کلیمات دہ کتبی اوکانت منل من تین دارنگ بان کر لا مثال د مرم د عمران آش بچ ساتل وقفل عورت درام پکے و کو منگا پائے کے دخل روح روح دفل طرف نام اور تسلی کرو دے دا کلماتو ماتو درخل دا دا اور د کتابوں داغم او دا د دا پورا تابداری کا کو نام